اور تم ہی کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالان کے اسمانو ہے اور اورزم میں سب کا وارث اللہ ہی ہے تم نے برابر نہ ہو وہ جنہیں جن نیف مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نی فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا ودا فرمچّہ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے